ذرا تصور کرے کہ آج کی یہ جو جدید گلوبلائزیشن ہے اور عالمی بینکنگ کا جو پورا نظام ہے اور ہزاروں سال پرانی جادوگری یا آسمان سے گرے ہوئے فرشتوں کی کہانی مطلب ان چیزوں میں کوئی گہرا تعلق ہو یہ سن کر تو بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے ہاں بالکل کسی ہالی ووڈ کی سائنس فکشن فلم کا پلاٹ لگ رہا ہے نا یا کسی سنسنی خیز ناول کا لیکن آج کے اس تفصیلی علمی جائزے میں ہم جن ماخذ کو جا رہے ہیں وہ بالکل اسی حیران کن نظریے کو ایک سنجیدہ تاریخی اور فکری بحث کے طور پر پیش کرتے ہیں جی اور یہ کوئی عام بحث نہیں ہے بالکل نہیں ہے آج کی ہماری اس تفصیلی گفتگو کا مرکز دراصل ایک بہت ہی منفرد کتاب ہے جس کا نام ہے ہم فکری سے ہم راہی تک اس کتاب سے ماخوذ تین مختلف Uh, مگر آپس میں بہت گہرائی سے جڑے ہوئے ماخذ ہمارے سامنے ہیں اور ان اوراق میں جو خاکہ پیش کیا گیا وہ واقعی حیران کن ہے جی وہ تاریخ کو محض بکھرے ہوئے واقعات کے طور پر نہیں دیکھتا بلکہ Hmm, اسے ایک ایسی مسلسل نظریاتی جنگ قرار دیتا ہے جو واقعی ہزاروں سال پر محط ہے. یعنی ایک ایسی جنگ جو قدیم ماورائی صحف سے شروع ہو کر اسلام کی ابتدائی تاریخ سانحے کربلا اور پھر سفر کرتی ہوئی سیدھی ہمارے آج کے جدید عالمی نظام تک پہنچتی ہے دیکھیں یہ واقعی ایک بہت ہی وسیع اور بظاہر ناممکن سا کینوس ہے جو اس کتاب نے چنا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان ماخذ کی گہرائی میں اتریں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے اس جائزے کا مقصد کیا ہے جی ضرور یہ بہت اہم ہے ہمارا مقصد اس مواد میں موجود دعووں تاریخی حوالوں اور پیش کیے گئے نظریات کا ایک بالکل غیر جانبدارانہ اور موضوع تجزیہ کرنا ہے ہم یہاں صرف یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان متون کے مطابق تاریخ کے مختلف ادوار میں حق اور باطل کے درمیان یہ کشمکش کس طرح شکل بدلتی رہی ہے یا اگر ہم کتاب کی اصطلاح استعمال کریں تو علم الہی اور تصخیری طاقت کے درمیان کی کشمکش بالکل درست کہا آپ نے یہ ایک ایسا زاویہ ہے جو ہمیں معروف تاریخی واقعات کو ایک بالکل مختلف اور مصنف کے بقول کسی حد تک سازشی اور استحصالی اینک سے دیکھنے ہم یہاں کسی نظریے کی تائید نہیں کر رہے بلکہ صرف متن کو ڈیکوٹ کر رہے ہیں اور میرے خیال میں جو چیز اس بحث کو سب سے زیادہ پرکشش بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ محض ماضی کے کسی کھنڈر کی خدائی نہیں ہے हم. ان ماخذ کو پڑھتے ہوئے مجھے بار بار یہ احساس ہوا کہ یہ داستان دراصل ہمارے آج کے دور ہماری موجودہ معیشت اور جس عالمی نظام کا ہم حصہ ہیں اس کی جڑیں تلاش کر رہی ہے سو فیصد ایسا ہی ہے تو چلیں اس کہانی کے بالکل ابتدائی سرے سے شروع کرتے ہیں اس پوری داستان کا جو سب سے قدیم حوالہ ان ماخذ میں دیا گیا ہے وہ کتاب انخ کا بیانیاں ہے جسے بک آف انوخ بھی کہتے ہیں روایات میں اسے حضرت عدریس علیہ السلام سے منصوب کیا جاتا ہے جی یہ ایک بہت ہی قدیم اور اسرار حوالہ ہے اس کتاب میں ایک بہت ہی حیرت انگیز واقع کا ذکر ہے آسمان سے گرے وے فرشتوں کا جنہیں ہم انگریزی میں فالن انجلز کہتے ہیں متنی دعویٰ کرتا ہے کہ ان ہستیوں نے زمین پر آ کر انسانوں کو کچھ ایسے خفیہ علوم سکھائے جن میں ہتھیار سازی دھاتوں کا استعمال اور جادوگری شامل تھی یہ حصہ پڑھ کر تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم انسانی تاریخ کے کسی ماورائی اور تاریخ باب میں داخل ہو گئے ہیں اچھا رک کر اس نقطے کو تھوڑا تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ عام طور پر جب ہم انوک کی کتاب یا ایسے ماورائی واقعات کا ذکر سنتے ہیں تو ذہن فورن دیو مالائی کہانیوں اور متس کی طرف چلا جاتا ہے ہاں ظاہر ہے وہ ایک قدرتی بات ہے لیکن ہم فکری سے ہمراہی تک کے ماخذ اس واقعے کو ایک بہت بڑے فکری اور تہذیبی موڑ کے طور پر پیش کرتے ہیں ان متون کا استدلال یہ ہے کہ جب ان فرشتوں نے انسانوں کو یہ خفیہ علوم منتقل کیے تو دراصل انسانی تاریخ میں سب سے پہلی اور آ سب سے بڑی فکری بغاوت کا بیج بویا گیا فکری بغاوت یعنی علم کے مقصد کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے یہاں بالکل یہی بات ہے علم جو کہ امبیا کی تعلیمات کے مطابق انسان کی بندگی اس کے اخلاقی ارتقا اور کائنات کے خالق کو پہچاننے کا ذریعہ تھا اس کا مقصد ہی بدل دیا گیا مصنف کے مطابق ان خفیہ علوم کے ذریعے علم کا نیا مقصد طاقت کا حصول فطرت کی تصخیر اور دوسرے انسانوں پر غلبہ پانا بن گیا تو اگر میں اس بات کو صحیح سمجھ رہی ہوں تو کتاب یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ علم کے استعمال کی نیت بدل گئی یعنی علم کو رہنمائی کے بجائے ایک باقاعدہ ہتھیار بنا دیا گیا جی ایک ہتھیار اور ایک کنٹرول کا ٹول اور ماخذ میں اسی خفیہ علم کی بنیاد پر ایک طویل نظریاتی ربط قائم کیا گیا ہے۔ متن بتاتا ہے کہ یہی وہ تسخیری علم تھا جس نے صدیوں بعد کمبالا جیسی یہودی صوفیانہ اور پر اسرار روایات کی شکل اختیار کی۔ اور پھر مزید آگے چل کر اسی نے ٹیمپلرز، فری میسنز اور ایسی دیگر خفیہ تنظیموں کے افکار کی بنیاد رکھی۔ جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا تاریخی دعویٰ ہے۔ واقعی۔ اب ہمارے سننے والوں کے لیے یہ نام بہت بھاری ہو سکتے ہیں لیکن جہاں تک میں سمجھ پائی ہوں ان ماخذ کے مطابق قبالہ محض کوئی روحانی مراقبہ نہیں تھا بلکہ یہ عادات علامتوں اور تاریک علوم کا ایک ایسا باقاعدہ نظام تھا جس کے ذریعے کائنات کے اصولوں کو اپنی مرضی کے تابع کرنے کی کوشش کی جاتی تھی کائنات hmm, کو اپنے تابع کرنا جی مجھے تو یہ بالکل ایسا لگا جیسے آ, جیسے کوئی ہیکر کسی کمپیوٹر سسٹم میں گھس کر اس کا کنٹرول حاصل کر لے اور اسے اپنے ذاتی اور تخریبی مقاصد کے لیے استعمال کرے یہ ہیکر والی مزال آپ نے بہت زبردست دی ہے اور کتاب کا بنیادی مقدمہ بھی تقریباً یہی ہے ان ماخذ کے مطابق اس سارے علم ان تمام خفیہ تحریکوں اور اس بغاوت کا حتمی ہدف ایک ہی تھا اور وہ تھا انسان کو خدا کی ذات اور اس کے بنائے ہوئے اخلاقی قوانین سے مکمل طور پر بے نیاز کر دینا تاکہ وہ خود مختار ہو جائے جی تاکہ انسان خدا کے سامنے جھکنے کی بجائے خود اپنا معبود بن بیٹھے وہ طاقت حاصل کرے اور دنیا پر اپنی مرضی کا ایک ایسا نظام نافذ کرے جس میں طاقتور مزید طاقتور ہو اور کمزور اس کا غلام بن جائے اور یہاں مصنف نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے وہ یہ کہ آج کی جو جدید مادیت ہے جسے ہم مٹیریلزم کہتے ہیں اور جو ہمارا موجودہ عالمی استحصالی نظام ہے اس کی اصل روح اور اس کا ڈی این اے اسی قدیم ماورائی بغاوت سے جڑا ہوا ہے یہ واقعی ذہن کو جنجوڑ دینے والا دعویٰ ہے کہ ہم جسے آج ترقی کیپٹلزم یا جدید دنیا کہتے ہیں مصنف کے نزدیک وہ دراصل ہزاروں سال پرانی اسی تہذیبی بغاوت کا ایک نیا پالش کیا ہوا روپ ہے جی ایک ماڈرن ورژن ہے اب اگر ہم اس کہانی کو مزید آگے بڑھائیں تو کتاب اس قدیم نظریاتی جنگ کو ایک بہت بڑی چھلانگ کے ساتھ سیدھا اسلام کی ابتدائی تاریخ میں لے آتی ہے اور یہاں ماخوز میں ایک انتہائی حساس اور متنازعہ تاریخی بیانیہ پیش کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی رحلت کے فورن بعد پیش آنے والے سقیفہ بنی سائےدہ کے واقعے پر بات کی گئی ہے جنا امت کی قیادت کا فیصلہ ہوا تھا جی بالکل یہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت نازک موڑ ہے ہم عام طور پر تاریخ کی کتابوں میں اس واقعے کو انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک وقتی سیاسی اختلاف یا ایک اچانک پیدا ہونے والے انتظامی بحران کے طور پر پڑھتے ہیں لیکن یہ کتاب کہتی ہے کہ قیادت کا رخ بدلنے کے پیچھے ایک بہت گہری باقاعدہ سوچی سمجھی اور پس پردہ یہودی سازش کار فرما تھی اور دیکھیں یہ تاریخ کو دیکھنے کا ایک یکسر مختلف اور تہدر تہزاویہ ہے ماخوز اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ جزیرہ نما عرب میں موجود یہودی قبائل جنہیں خیبر اور مدینہ میں بظاہر عسکری اور سیاسی طور پر شکست ہو چکی تھی وہ ختم نہیں ہوئے تھے مطلب وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے بالکل مصنف کے مطابق انہوں نے اپنی حکمت عملی بدل لی تھی وہ اب پس پردہ رہ کر منافقت کا لبادہ اوڑ کر فتنہ انگیزی کر رہے تھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ماخص کے مطابق ان کے محرکات کیا تھے وہ ایسا کیوں کر رہے تھے جی کتاب اس بارے میں کیا بتاتی ہے مصنف نے اس کی کئی وجوہات گنوائی ہیں سب سے پہلی وجہ مذہبی حسد تھا دوسری اور شاید سب سے اہم وجہ سودی معیشت کے خاتمے کا شدید خوف تھا معاشی پہلو یہ بہت دلچسپ ہے جی کیونکہ ان قبائل کا پورے عرب کی معیشت پر سود کے ذریعے ایک مضبوط شکنجا تھا اسلام نے آتے ہی اس معاشی استحصال کی جڑیں کاٹ دی تھیں اس کے علاوہ صدیوں پرانا تاریخی انتقام اور اسلام کی اس آفاقی دعوت سے بیزاری جس میں رنگ نسل اور قبیلے کی بنیاد پر کسی کو برتری حاصل نہیں تھی یہ وہ محرکات تھے جنہوں نے کتاب کے بقول اس سازش کو جنم دیا یہ معاشی پہلو واقعی بہت اہم ہے کیونکہ عموماً جب ہم مذہبی تاریخ پڑھتے ہیں تو معاشیات کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن جو چیز ان متون میں مجھے سب سے زیادہ حیران کن اور سچ کہوں تو خوفناک لگی وہ اس سازش کو عملی جامہ پہنانے کا طریقہ کار تھا وہ پیشین گوئیوں والا حصہ جی ہاں مصنف کے مطابق ان یہودی علماء اور سازشی عناصر کے پاس قدیم صحائف کا علم تھا ان کے پاس رسول اکرم ان کے اہل بیت اور حتی کہ ان پہ مستقبل میں آنے والے تمام مصائب اور شہادتوں کی پیشین گوئیاں پہلے سے موجود تھیں متن یہ واضح طور پر کہتا ہے کہ انہیں بخوبی معلوم تھا کہ حضرت فاطمہ حضرت علی حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے بالکل اور یہ دعویٰ بہت سی تاریخی روایات پر مبنی ہے لیکن بجائے اس کے کہ وہ ان الہامی پیشین گوئیوں کو دیکھ کر حق کو پہچانتے مصنف کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس علم کو ایک باقاعدہ اسکرپٹ کے طور پر استعمال کیا اور یہی وہ مقام ہے جہاں کتاب کے مختلف حصے آپس میں جوڑتے ہیں یہ بالکل اسی خفیہ علم کے غلط استعمال کی ایک اور شکل ہے جس کا ذکر انوک کی کتاب کے حوالے سے ہوا تھا علم ہدایت کے لیے آیا تھا لیکن اسے تصخیر اور سازش کے لیے استعمال کیا گیا یعنی علم کا غلط استعمال ایک بار پھر دوہرایا گیا جی متون کا استدلال یہ ہے کہ ان عناصر نے اہل بیت کو راستے سے ہٹانے اور اسلامی نظام حکومت جو کہ سراسر عدل اور مساوات پر مبنی تھا اس کو اس کے اصل رخ سے پھیرنے کے لیے ان پیشن گوئیوں کی روشنی میں باقاعدہ منصوبہ بندی کی انہیں معلوم تھا کہ اگر یہ قیادت اپنے اصل وارثوں کے پاس رہی تو ان کا وہ استحصالی اور سودی نظام کبھی واپس نہیں آ سکے گا جسے وہ دوبارہ مسلط کرنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے تاریخ کے دھارے کو موڑنے کے لیے وہ تمام حربے استعمال کیے جن کی نشاندہی ان کے اپنے صحائف میں کی گئی تھی اس کو سمجھنے کے لیے اگر ایک مثال دی جائے تو یہ تو بالکل ایسا ہی ہوا کہ کسی کے پاس آنے والے کل کا اخبار آ جائے उसमें लिखा हो कि कल फ़लाँ जगह एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है अब एक आम नेक नियत इंसान तो ये करेगा कि लोगों को बचाने की कोशिश करेगा ज़ाहिर है हर बाशूर इंसान यही करेगा लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे किताब के मुताबिक ये उस अख़बार को पढ़कर उसी हादसे की मनसूबा बंदी कर रहे थे ताकि उससे अपना मफाद हासिल कर सकें یہ ایک انتہائی سنگ دلانا اور صفاکانہ مائنڈ سیٹ کی نشاندہی کرتا ہے اور اسی مائنڈ سیٹ کی بنیاد پر تاریخ کا دھارا موڑا گیا اور اسی مائنڈ سیٹ کا ذکر کرتے ہوئے کتاب ایک اور بہت ہی طاقتور اور مرکزی حوالے کی طرف بڑھتی ہے جو کہ سانحہ کربلا کا ہے ان ماخذ میں کربلا کو محض ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک نقطہ عروج دکھایا گیا ہے متن میں ایک خاص واقعے کا ذکر ہے جب امام موسا کاظم علیہ السلام کی خدمت میں ابراہیم بن ابل بلاد میں ایک زیارت پڑھی اور امام نے اس کی تصدیق کی جی یہ زیارت اس پوری بحث کا ایک بہت اہم ستون ہے اس زیارت کے الفاظ پر غور کرنا بہت ضروری ہے اس میں امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو وہ لوگ قرار دیا گیا ہے جن پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لانت کی گئی تھی اس ایک جملے نے تو جیسے تاریخ کے دو بالکل مختلف کناروں کو آپس میں لا کر ملا دیا ہے یہ بلا شبہ اس پوری کتاب کا ایک بہت ہی کیلیدی اور فکر انگیز نقطہ ہے جب ہم اس زیارت کے الفاظ پر غور کرتے ہیں اور اسے قرآنی پس منظر میں دیکھتے ہیں تو مصنف کی بات پوری طرح کھل کر سامنے آ جاتی ہے قرآن مجید کی سورہ مائدہ آیت 78 میں واضح طور پر ذکر ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لانت کی گئی تو مصنف اس آیت کو کربلا سے کیسے جوڑتے ہیں مصنف اس قرانی آیت اور اس زیارت کو آپس میں جوڑ کر ایک بہت بڑا استدلال پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان معاخص کے نزدیک سانح کربلا محض بنو میاں کی سیاسی ہوس تخت کی لڑائی یا کسی عرب قبیلے یعنی بنو ہاشم اور بنو امیہ کا کوئی مقامی یا اندرونی جھگڑا قطعی نہیں تھا بلکہ کربلا کی جنگ دراصل اسی پرانی استحصالی سودی اور منافقانہ ذہنیت کا تسلسل تھا جس پر پچھلے انبیاء نے لانت کی تھی مطلب یہ کہ یزید اور بنو امیہ محض سامنے کے چہرے تھے جی مصنف کا دعویٰ بالکل یہی ہے مصنف کے مطابق وہ ان پوشیدہ قوتوں کے پروکسی اور مہرے تھے جو اسلام کے معاشی عدل اس کے روحانی پیغام اور الہی شریعت سے خوف زدہ تھیں ان قوتوں کو معلوم تھا کہ جب تک امام حسین جیسی ہستی موجود ہے وہ اپنا وہ قدیم نظام نافذ نہیں کر سکتے وہی نظام جس کا بیج انود کی کتاب کے دور میں بویا گیا تھا بالکل درست اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان اوراق کے مطابق انسانی تاریخ میں اصل جنگ کبھی بھی صرف شخصیات کے درمیان نہیں رہی بلکہ یہ ہمیشہ سے دو متضاد فکری قوتوں یا نظریات کے درمیان رہی ہے ایک طرف حق اور دوسری طرف باطل جی ایک طرف الہی عدل توحید اور بندگی کا وہ نظام ہے جسے اہل بیت اور تمام انبیاء نے پیش کیا جس میں انسان خدا کا بندہ ہے اور دوسرے انسانوں کے حقوق کا محافظ ہے اور دوسری طرف تحریف سود استحصال اور ظلم پر مبنی وہ نظام ہے جو طاقت کے نشے میں بدمست ہے جو انسان کو خدا سے دور کر کے مادی خواہشات کا غلام بنانا چاہتا ہے اور مصنف کے نزدیک ثانیہ کربلا اسی ہزاروں سالہ طویل نظریاتی جنگ کا ایک انتہائی اندوہناک لیکن فیصلہ کن نقطۂ عروج تھا یہ تاریخ کو اور خاص طور پر اسلامی تاریخ کو دیکھنے کا ایک بہت ہی وسیع اور مختلف چشمہ ہے ایک ایسا چشمہ جو بظاہر الگ الگ نظر آنے والے واقعات کو ایک زنجیر میں باندھ دیتا ہے لیکن یہاں آ کر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلیں یہ تو ماضی کی باتیں ہو گئی جی تاریخ کے اور تلواروں نیزوں اور پرانے زمانوں کی داستانیں اس سب کا آج کے دور میں کیا مطلب ہے ہم تو اکیسویں صدی میں روز مرہ کی زندگی گزار رہے ہیں دفتر جاتے ہیں بل ادا کرتے ہیں لیکن ماخذ اسی مقام پر ماضی کی تاریخ کو براہ راست ہمارے آج کے حالات سے جوڑ دیتے ہیں اور یہی اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ ماضی کو حال سے کنیکٹ کرتی ہے مصنف کا موقف یہ ہے کہ سانحہ کربلا کے ساتھ یہ جنگ ختم نہیں ہوئی کربلا کی ریت پر جو خون گرا اس نے ایک لکیر تو کھینچ دی لیکن وہ ذہنیت جو حق کو دبانا چاہتی تھی وہ آج بھی پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے فراہم کردہ متون اس بات پر زور دیتے ہیں کہ آج اس پرانی فکری بغاوت نے ہتھیار بدل لیے ہیں آج اس نے جدید بیانیے گلوبلائزیشن اور موجودہ ورلڈ آرڈر کی شکل اختیار کر لی ہے اور مصنف نے بڑی باریک بینی سے اس جدید فتنے کی نشاندہی کی ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ جدید استحصالی نظام آج ہمیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے اور ہم اس کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ محسوس بھی نہیں ہوتا متون کے مطابق آج کا فتنہ سب سے پہلے معاشی شکل میں موجود ہے جسے ہم گلوبل اکانمی کہتے ہیں جی جو کہ عالمی سودی بینکاری آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جیسے اداروں اور قرضوں کے بوجھ تلے دبی معیشت کی صورت میں نظر آتا ہے یہ وہی سود ہے جس کے خلاف اسلام نے اعلان جنگ کیا تھا پھر یہ تعلیمی شکل میں موجود ہے جہاں دنیا بھر میں ایک ایسا یکساں نصاب نافذ کیا جا رہا ہے جو انسان کو ایک کارآمد معاشی مشین تو بلاتا ہے اسے ہنر تو دیتا ہے لیکن اسے اخلاق ہمدردی اور الہی حکمت سے مکمل طور پر آری کر دیتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ثقافتی شکل میں بھی موجود ہے جس طرح کتاب میں بتایا گیا ہے کہ میڈیا فلموں اور انٹرنیٹ کے ذریعے ایک ایسا عالمی کلچر پروان چڑھایا جا رہا ہے جہاں نفس پرستی مادی لذت اور فوری تسکین جسے ہم انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کہتے ہیں اسی کو انسانی زندگی کا حتمی مقصد اور کامیابی کا معیار بنا دیا گیا ہے انسان کو روحانیت سے کاٹ کر صرف ایک کنزیومر یا صارف بنا دیا گیا ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ ماخذ اس پوری تاریخی بحث کو ایک انفرادی ذمہ داری میں بدل دیتے ہیں مصنف کا یہ پیغام بہت واضح ہے کہ یہ جدید نظام جو بظاہر ترقی آزادی اور انسانیت کے نام پر چل رہا ہے دراصل اسی قدیم تکبر ہوس اور علم کے غلط استعمال کی تازہ ترین پیداوار ہے جس کا خاکہ ہم نے کتاب انوخ میں دیکھا تھا مطلب ان کا ایجنڈا آج بھی وہی ہے بالکل اس نظام کا بنیادی ایجنڈا آج بھی وہی ہے طاقتور کو مزید طاقتور بنانا اور کمزور کو مزید غلام بنانا اور اسی تناظر میں کتاب ایک بہت بڑا اور کڑوا سچ پیش کرتی ہے مصنف کے نزدیک جو لوگ اہل بیت سے محبت کا دعوی کرتے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ محبت صرف ماضی کے مظالم پر آنسو بہانے مجالس میں شرکت کرنے یا محض ایک جذباتی وابستگی کا نام نہیں ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی شخص کربلا کے پیغام کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس پوری تاریخ کو سمجھے حقیقی پیروی کا تقاضا جیسا کہ متون میں بیان ہوا ہے یہ ہے کہ موجودہ دور کے ان استحصالی سودی اور تاغوتی نظاموں کو ان کی اصلی شکل میں پہچانا جائے ان کے چہروں سے نقاب اتارا جائے जी उनके बनाए हुए ख़ूबसूरत बयानीों और मीडिया के सहर पर सवाल उठाया जाए और शौरी तौर पर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अपनी माशियत को अपने ख़्यालत को इनसे फासले पर रखा जाए ये तो वाकई एक मुकम्मल फ़िक्री और नज़रियाती बेदारी का मतालबा है एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसका मतलब है कि आप आज के कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर को उसकी दी हुई सकाफत को और उसके माशी निज़ाम को आँखें बंद करके कबूल नहीं कर सकते آپ کو ہر قدم پر یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کس خیمے میں کھڑے ہیں یہ ایک بہت ہی عملی اور موجودہ حالات میں ایک انتہائی مشکل بات ہے جو مصنف نے ہمارے سامنے رکھتی ہے اس میں کوئی شک نہیں اگر ہم اس پوری تفصیلی بحث اور کتاب ہم فکری سے ہمراہی تک کے ان محاذ کا خلاصہ نکالیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ مصنف نے ایک تسلسل کے ساتھ تاریخ کی ایک مکمل طور پر متبادل تشریح پیش کی ہے ایک بالکل نیا بیانیاں حضرت ادریس علیہ السلام کے دور کی ان پراسرار روایات سے لے کر مدینہ کی نوزائوہ ریاست میں ہونے والی کشمکش سقیفہ کے بند کمرے کے واقعات سانحہ کربلا کی خون آلود ریت اور آخر میں آج کے جدید عالمی سودی تعلیمی اور ثقافتی نظام تک ان تمام بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک ہی دھاگے میں پرو کر ایک مسلسل نظریاتی جنگ کا خاکہ کھینچا گیا ہے اور میرے خیال میں ان ماخذ کا بنیادی مقصد ہی یہ نظر آتا ہے کہ تاریخ کو محض حکمرانوں کے عروج و زوال یا سلطنتوں کے بننے اور ٹوٹنے کی داستان کے طور پر نہ پڑھا جائے بلکہ اسے استحصالی قوتوں کے مستقل صدیوں پر محیط سازشی منصوبوں اور اس کے مقابلے میں حق کی انبیاء کی اور اہل بیت کی مسلسل مزاحمت کے زاویے سے پرکھا جائے یہ واقعی تاریخ کو دیکھنے کا ایک نیا اور وسیع کینوس ہے اب یہ ہمارے سننے والوں پر منصر ہے کہ وہ ان تمام دعووں سے کس حد تک متفق ہوتے ہیں ہم نے تو صرف متن کو ایمانداری سے پیش کیا ہے لیکن ایک بات طے ہے یہ مواخذ انسان کے ذہن کو ساکت نہیں رہنے دیتے جی یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ انسانی معاشرے میں اقتدار علم اور اخلاقیات کا رشتہ کیا ہونا چاہیے اور آج کی اس پوری گفتگو سے اور خاص طور پر ان ماخذ کو پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک بہت ہی گہرا سوال ابھر رہا ہے ایک ایسا خیال جو شاید اس کتاب کی اگلی فصل بن سکتا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آج کے اس جائزے کے اختتام پر ہم اس خیال کو ایک کھلے سوال کے طور پر چھوڑیں ضرور وہ خیال کیا ہے دیکھیں فراہم کردہ متون میں یہ دلیل بڑی شدت اور تسلسل کے ساتھ دی گئی ہے کہ طاقت اور تذکیر کے لیے حاصل کیا گیا وہ خفیہ علم جس میں بندگی کا عنصر نہ ہو وہ بلاخر ہمیشہ انسانیت کی تباہی اور استحصال کا باعث بنتا ہے جس کی شروعات انوخ کی کتاب میں بیان کیے گئے فرشتوں کے علم سے ہوئی اب ذرا ہم آج کے دور کی طرف دیکھیں جدید ٹیکنالوجی کا دور بالکل ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جو تیزی سے مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جینیاتی انجینئرنگ جیسی بے پناہ ٹیکنالوجیز کے دور میں داخل ہو رہی ہے یہ وہ ٹیکنالوجیز ہیں جو انسان کو موت بیماری اور انسانی شعور کو بظاہر کنٹرول کرنے کی طاقت دے رہی ہیں میں کہوں گی کہ یہ ایک طرح کی خدا نما طاقت دینے والی ٹیکنالوجیز ہیں یہ تو بہت خوفناک حد تک درست مشاہدہ ہے اب اگر مصنف کی یہ بات درست ہے کہ اخلاقیات سے کٹا ہوا علم ہمیشہ تباہی لاتا ہے تو کیا ہم انسانیت کی تاریخ میں ایک بار پھر بالکل اسی قدیم دوراہے پر نہیں کھڑے ہیں جہاں علم اور ٹیکنالوجی کا غرور جو اس وقت چند عالمی کارپوریشنز کے ہاتھ میں ہے ہمیں ایک بار پھر اخلاقیات اور انسانیت سے کوسوں دور کر سکتا ہے آخر علم کے بے لگام حصول تصخیر کائنات کے جنون اور انسان کی اخلاقی بندگی کے درمیان وہ لکیر کہاں کھینچی جائے گی کیا آج کا یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور اسی پرانی ماورائی بغاوت کا اگلا مرحلہ تو نہیں یہ وہ سوال ہے جو ہمیں آنے والے وقتوں میں اپنے آپ سے بار بار پوچھنا ہوگا آج کے اس علمی جائزے میں اس گہری گفتگو کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ